تحریما کے بارے میں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ کے بارے میں وضاحت فرمائیے صحابہ کرام علی مریدوان فرما جب حضور تکبیر تحریمہ کہتے تو آپ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے با اسی حدیث کو مان کر یہاں تک ہاتھ اٹھاتے لیکن پوری حدیث پڑھیں اس میں دونوں جملے موجود جب حضور علیہ السلام تک تحریمہ کہتے اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور انگوٹھے کان کی لو پر لگاتے اب معلوم ہوا کہ کان کی لو پر لگانا یہ بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کے مترادف ہے تو ہاتھوں کی انگلیاں اپنی حالت پر کھلی رہ جیسے اس کی اصل حالت اور یہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور دونوں ہاتھ اس طریقے سے کانوں پر انگوٹھے لگا کر اللہ اکبر کہہ کہ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے یہی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انو کا فتوا ہے تو ہتیلیاں یہ بہت سے حضرات نے اتنا سنا یہ اونگلیاں اور ہتیلیاں جن طبی تو بالکل ایسے ہاتھ کر کے کرتے یہ تو بالکل مایو اپنے ہاتھ کو اصل حالت پر چھوڑ کر قبلے کی طرف رکھ کر اور اس کے بعد یہ کان کے لو پر اپنے انگوٹھے لگا کر اللہ اکبر کہہ کر اور اپنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے بغیر پوچھے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ پوری کوشش کریں کہ جب نماز باجماعت پڑھ رہے تو اللہ اکبر جو تقبیر تحریمہ کی ہمارے نزدیک نماز کے شرائط میں سے بھی ہے اور نماز کے فرائض میں سے بھی تو آپ کی تقبیر تحریمہ امام کے بعد میں ختم ہونی چاہیے اگر آپ کی تقبیر تحریمہ آپ نے امام سے پہلے کہہ دی تو آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی اور امام کو بھی چاہیے کہ تقبیر تحریمہ کو لمبا نہ کرے اللہ اکبر اب بہت سے میں نے اماموں کو دیکھا ظاہر ہے اماموں کی تربیت کی بھی ضرورت بہت سارے حضارات بہت لہن کہ اللہ سب نیت باندھ چکے ہو پتا چلا کسی کی نماز نہیں اس لیے چاہے رکو ہو سجدہ ہو سلام کرنا ہو تکبیر ہو جب امام لے, ہر کام کو ایک قانون ذہن میں بسا لیں ہر کام آپ کو امام کے بعد میں کرنا